باب نمبر چھبیس عربائین کی حقیقت یعنی خلوت نشینی کے وہ 40 روز جس کا التظام صوفیہ کرتے ہیں اس چہل روزہ خلوت نشینی یعنی چلہ سے صوفیہ کا کوئی خاص ایسا مقصد نہیں ہے جس کو بعد میں پورا نہ کیا جا سکے اور ایک وقت معین ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے بلکہ اس کی تخصیص کا باعث یہ ہے کہ چونکہ لوگ مریدین وقت کی پابندی نہیں کرتے اس لیے چلہ کشی کے ذریعے ان کو پابندی وقت کا عادی بنایا جاتا ہے تاکہ اس طرح وہ ہمیشہ پابندی وقت کے ساتھ انجام دے سکے اور جس طرح ان چالیس دن میں وہ اپنے اوقات بسر کرتے ہیں اس طرح ہمیشہ اپنا وقت گزاریں چہل روزہ خلوت یا چلا کی اصل ان چالیس دن کے ذکر کے ساتھ تخصیص اس لیے رکھی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اخلا صرب عین صبح تہرت بنب الحکمت منقلب ہی لسانی جس نے چالیس دن اللہ کے واسطے خالص کر دیے یعنی چالیس دن خلوص کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف رہا تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر اس کی زبان پر آ جاتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے قصے میں بھی اس یعنی چلے کی تخصیص پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دس راتوں کا اضافہ کر کے بےآشر ہم نے موسا علیہ السلام سے تیسوں راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اس کو دس راتوں کے ساتھ پورا کیا اس وہ اپنے پروردگار کے پاس چالیس راتوں تک رہے پارا نمبر نو سورہ عراف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چالیس راتوں کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مصر میں تھے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور ان کے چنگل سے بنی اسرائیل کو نجات مل جائے گی تو وہ ان کے لیے خداوند تعالی کے پاس سے کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام اور دوسرے احکام و قوانین کا ذکر ہوگا چنانچہ جب فرون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے وہ کتاب مانگی یعنی احکام شریعت اس پر اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ وہ تیس دن روزے رکھیں یہ زیقادہ کا مہینہ تھا جب یہ تیس دن ختم ہو گئے یعنی تیس راتیں پوری ہو گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے منہ کی بو ناگوار محسوس ہوئی تو انہوں نے خرنوب کی لکڑی سے منہ سے مسواک کی اس وقت ملائکہ نے ان سے کہا کہ تمہارے منھ سے تو ہم مشک کی خوشبو سونگتے تھے یعنی مشک کی خوشبو آتی تھی تم نے مسواک کر کے اس خوشبو کو ختم کر دیا پھر اللہ تعالی نے ان کو ماہ الحجہ کے مزید دس روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے موسا کیا تم کو معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کی کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دن میں کھانا پینا چھوڑ دیں اور رات کو کھائیں پئیں بلکہ چالیسوں دن بغیر کھائے ان کو گزارنا پڑے تھے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میدے کا کھانے سے خالی ہونا اس سلسلے میں اصل بنیاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالی سے کلام کرنے کے لائق اس وقت ہوئے جب کہ ان کا میدہ ازا سے بالکل خالی تھا بس خدا رسیدہ بزرگوں کو روحانی علوم یا علوم لدنی جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا مکالمہ ہے بس جو شخص خالی میدے کے ساتھ چالیس دن تک اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالی اس پر علوم لدنی لدنی کے دروازے کھول دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں چالیس دن کا تعین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو موسا علیہ السلام کو حکم دیا اور اس میں چالیس دن کی قید لگائی یعنی چالیس دن کی مدت مقرر کی اس میں ایک حکمت تھی جس کی حقیقت سے سوائے انبیاء علیہ السلام کے دوسرا کوئی واقف نہیں ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حکمت سے آگاہ کرنا چاہا یا اس کے کچھ اور مخصوص بندے ہیں یعنی انبیاء کے سوا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت سے وقوف عطا فرما دیا ہے اس راز بھی ایک حکمت موجود ہے واللہ عالم میرے خیال میں چالیس دن کی قید میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنا چاہا اسے منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمائے تو اس مٹی کو خمیر کرنے کی مدت بھی چالیس دن مقرر کیے گئے تھے جیسا کہ روایت میں آتا ہے آدم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کو چالیس دن تک خمیر کیا چونکہ آدم علیہ السلام دونوں جہان کی آبادی کے معمار اول تھے اور خداوند بند کی یہ معیت تھی کہ ان سے دنیا کی آبادی اور تعمیر بھی ہو اور جنت کو آباد کیا جائے اس لیے ان کو مٹی سے اس ترکیب کے ساتھ پیدا کیا جو عالم حکمت و شہادت اور اس دار دنیا دنیا کے مناسب تھی اس میں صفلی اجزاء کی آمیزش نہ ہوتی تو قانون حکمت کے مطابق دنیا کی آبادی اس سے ممکن نہ ہوتی اس لیے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور چالیس دن تک اسی تنیت اور سرشت کو خمیر کیا تاکہ اس چالیس دن کی تخمیر یعنی خمیر اٹھانے سے ذات الٰہی اور ان کے درمیان چالیس حجاب حائل ہو جائیں اور درگاہ الٰہی اور مقامات قرب سے وہ ٹھٹک کر رہ جائیں اگر یہ حجابات ان کے معنی نہ ہوتے تو یہ دنیا معمور نہ ہوتی بس عالم حکمت یعنی دنیا کی آبادی اور زمین پر خلیفہ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کے لیے مقام قرب سے انہیں دور رکھا گیا چالیس پردوں کا اٹھنا کس طرح ممکن ہے بس بنی آدم ہر روز متوجہ اللہ ہو کر اور حصول معاش کی فکر سے منہ موڑ کر ایک حجاب کو دور کرتا ہے بس جیسے جیسے یہ حجابات اٹھتے جاتے جائیں گے اسی قدر بندہ بارگاہ اہدیت کے قرب میں پہنچتا جائے گا کہ وہی تمام علوم کا مرکز اور سرچشمہ ہے اسی طرح روزانہ طاعت اور حصول معاش سے آزاد ہو کر جب صوفی کے چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو وہ تمام چالیس حجابات اٹھ جاتے ہیں اور پھر اس پر علوم و معاف کی بارش ہونے لگتی ہے اور پھر یہ علوم و معارف عظمت الہی کے نورانی پرتوں سے انوار و تجلیات الہی بن جاتے ہیں حدیث نفس کے آیان یعنی نفس کا کلام علوم الحامیہ میں تبدیل ہو جائیں گے اور عظمت الہی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر نفس اور اس کا کلام نہ ہوتا تو علوم الہیا کا ظہور نہ ہوتا یعنی علوم الہیہ کا ظہور اسی حدیث نفس اور نفس کے باعث ظہور میں آیا ہے کہ حدیث نفس انوار الہیا کو قبول کرنے کے لیے ظرف وجودی ہے جبکہ قلب میں بذات قبول علم کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے سردار کونین رس اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے کہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کی زبان سے جاری ہوں گے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قلب کا ایک رخ اس کی روح کی طرف اس اعتبار سے ہے کہ اس کی توجہ عالم غیب کی طرف ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ جو علوم نفس جو علوم نفس میں پیدا کیے گئے ہیں قلب انخ کا خواستگار ہوتا ہے زبان کے حوالے کر دیتا ہے جو قلب کی ترجمان ہے اس طرح علوم کا ظہور قلب سے بالواسطہ ہوتا ہے کہ علوم اس میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں پس قلب اور روح کو قرب الہی سے وہ مراتب میسر آ جاتے ہیں جو الہام کے مرتبے اور منزل سے بھی نور اور نور و اور مرتبت میں افزوں ہے بس اس طرح بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنی ہستی کی مسافت بعیدہ کو طے کرتا ہے اور اپنے نفس کے معاون کی معادن سے علوم کے جوہر نکال لاتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ لوگ سونے اور چاندی کے کانوں یعنی معدن کی طرح ہیں جو لوگ عہد جاہلیت میں بہترین ہیں وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں شرط یہ کہ وہ صاحب فہم ہوں بس ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عمل میں خلوص پیدا کر کے ان عرضی اور خاکی طبقات کو دور کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والے ہیں یہاں تک کہ چلہ کے چالیس دن پورے ہونے پر روزانہ ایک طبقہ یا حجاب دور ہونے کے حساب سے حجاب کے چالیسوں طبقات دور ہو جاتے ہیں اور جب اس چلے کے بعد اس طالب حق کی پیاس دنیا سے کم ہو جائے اور وہ اس پر فریب دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس عالم کی طرف متوجہ ہو جائے جو غیر فانی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر چلے کا اثر صحیح مرتب ہوا اور اس کی بندگی اور اخلاص میں صحت ہے یعنی چلہ کا صحیح اثر چلہ کشی کرنے والے کی بندگی اور اخلاص کی سمت کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جبکہ چلہ کشی کرنے والے دنیا سے دلچسپی رکھنا کم کر دے اور وہ کے دنیا پر عمل پیرا ہو جائے کیونکہ یہ زہد و تقوی حکمت کے ظہور کے لیے ایک ضروری چیز ہے اور اگر اس نے دنیا سے قطع تعلق نہیں کیا تو اس کے لیے حکمت کا حصول ممکن نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص چلّہ کشی کے بعد بھی حکمت کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا جو چلّہ کشی میں اس پر عائد ہوئے تھے اور وہ اس خلوت میں بھی اللہ کے ساتھ اخلاص سے متوجہ نہیں ہوا عجل شخص میں اخلاص نہیں وہ خداوند تبارک و تعالی کی صحیح بندگی و عبادت نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے ہم کو اخلاص یعنی بندگی کا بھی اسی طرح حکم دیا جس طرح ہمیں علم کا حکم دیا ہے ارشاد خداوندی ہے ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی خلوص کے ساتھ کریں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ الْحُدِّينَ قیامت میں اخلاص مقبول ہوگا اور شرک مردود شیخ طاہر بن ابوالفدل با اسناد صفوان بن اس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اخلاص اور شرک دونوں دو ہو کر خداوند وند جلو علیہ کے سامنے حاضر ہوں گے خداوند وند اخلاص کو حکم دے گا کہ تو اہل اخلاص کے ساتھ جنت میں جا اور شرک سے فرمایا جائے گا کہ تو اہل شرک کے ساتھ جہنم میں جا جا. حدیث مذکورہ بالا کی اسناط کے ساتھ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اخلاص کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا انہوں نے رب العزت سے اس بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلب من احببت من عبادی وہ میرا ایک راز ہے جسے میں نے اپنے محبوب بندے کے دل میں بطور امانت رکھا ہے مخالفت نفس اور خلوت نشینی کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کی مخالفت کر کے خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ نفس ب خلوت نشینی سے بچتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے یعنی جلوت سے اس کو رغبت ہے بس جب اس کو اس کی مانوس جگہ سے ہٹایا جائے اور اطاط خداوندی کا عادی بنایا جائے تو ایسی ہر تلخی کے بعد قلب کو حلاوت نصیب ہوتی ہے خلوت نشینی کے سلسلے میں مشائق اذام کے ارشادات خلوت نشینی کے سلسلے میں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے میں نے خلوت سے زیادہ اور کوئی چیز اخلاص پیدا کرنے والی نہیں دیکھی بس جس نے خلوت کو اختیار کیا اس نے گویا اخلاص کے ستون کو پکڑ لیا اور اس طرح صدق کو حقیقت کی ایک بڑے رکن کو حاصل کر لیا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو جو ہدایت کا طالب تھا اس طرح نصیحت فرمائی خلوت کو اپنے اوپر لازم کر اور لوگوں سے اپنے نام کو مٹا دے اس وقت تک جب تک جب کہ تجھے موت آئے دیوار کی طرف اپنا منہ رکھ یاہیب بن معاد رضی اللہ رحمت اللہ علیہ راضی فرماتے ہیں کہ خلوت صدیقین کی آرزو ہے اور انسان کا باطن خلوت کی آسودگی اور فراغت کی طرف مائل ہو اور اس کا نفس اس کی طرف راغب ہو تو یہ اس کے کمال استعداد کی ایک کامل اور سب سے بڑی دلیل ہے حضرت رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت روایت کی گئی ہے جو خلوت نشینی پر دلالت کرتی ہے حضرت زہری بروایت غربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وہی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ اول آپ کو سوتے میں رویائے صادقہ نظر آتے تھے یعنی آپ جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح صادق کی طرح صحیح ہوتا تھا اس کے بعد آپ تنہائی کو پسند فرمانے لگے اور غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں مسلسل کئی کئی رات تک قیام فرما رہتے اور عبادت میں مشغول رہتے پھر آپ وہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر پہلے کی طرح غارحرہ میں واپس تشریف لے جاتے یہاں تک کہ غار حرام حق کا پر نزول ہوا یعنی ایک فرشتہ آیا اور پڑھیے یعنی اقرا. آپ نے جواب میں فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر فرشتے نے مجھے اپنی گرفت میں لے کر اس زور سے دبوچا کہ میں حلقان ہو گیا اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے پھر پھر میں نے جواب دیا کہ میں خواندہ نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دبوچا اسی طرح تیسری بار دبایا یہاں تک کہ دبایا کہ میں تھک گیا پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرا بے اس میں رب کل خلق خلقل انسان میں اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا خون بستہ سے اس فرشتے نے ملم یا تک پڑھا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے دفتن ظاہر ہو جانے سے دہشت زدہ حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے اور فرمایا مجھے کملی اڑھا دو مجھے کملی اڑھا دو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کملی اڑا دی یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ کیفیت جاتی رہی اس وقت آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی عقل کے بارے میں خوف پیدا ہو گیا ہے اور تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں ایسا ہوگا خداوند وندے تعلی آپ کو رسوا نہیں کرے گا اب تک کہ آپ تو سلائے رحمی فرماتے ہیں سچ بولتے ہیں دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں تحیدس لوگوں کی مدد فرماتے ہیں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کی مصیبت میں کام آتے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ اہل جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے چنانچہ وہ انجی کو عبرانی زبان میں تحریر کیا کرتے تھے اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے ان کے پاس پہنچ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اے چچازاد ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ اکثر مفسرین و محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ ورقہ بن نوفل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی ان کے برادر برادر امزاد تھے لیکن حضرت شہاب الدین سہروردی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ فقالت لہو خدیجہ یا ام اس میں من ابی ابن عقیق عوارف المعارف صفہ 311 سو بیروت میں نے ترجمے میں اس کی پابندی کی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ورقہ بن نوفل کی تقریر ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روئے سنائی انہوں نے پورا ماجرہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہی وہ ناموس یعنی فرشتہ وہی ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالی بھیجتا تھا کاش میں اس وقت زندہ اور جوان ہوتا جب تمہاری قوم تم کو شہر یعنی مکہ سے نکال دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں جو کوئی بھی اس قسم کا پیغام لے کر آیا ہے جیسا کہ پیغام تم لائے ہو تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں تمہاری مدد کروں گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت, روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور فطرت وہی یعنی سلسلے وہی منقطع ہو جانے کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے سر اوپر اٹھایا تو میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جو غار ہرا میں نازل ہوا تھا اس وقت وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے مجھ پر خوف تاری ہو گیا اور میں وہاں سے پلٹ کر گھر آیا میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے زملونی زملونی کہا اس وقت اللہ تعالی نے یہ وحی نازل فرمائی یا ایوہ المدتر قم فاندر ما وزجر فاہم ایک کمبل اونے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ فطرت وہی کے زمانے میں کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ میں پہاڑ کی چوٹیوں سے خود کو نیچے گرا کر ہلاک کر لوں لیکن جب کبھی میں اس ارادے سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا اور چاہتا کہ خود کو گرا دوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر کہتے اے محمد ان کا رسول اللہ حقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ در حقیقت اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر میرے دل کو تسکین ہو جاتی لیکن فطرت وہی کا جب یہ زمانہ بہت طویل ہو گیا تو اس قسم کا خیال میرے اندر پھر پیدا ہوا اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور اسی قسم کے الفاظ پھر کہے بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے باسد کے یہ حالات ہی وہ اصل اور بنیاد ہیں جو مشایخ کبار اپنے مریدوں اور طالبان حقیقت کو خلوت نشینی کے سلسلے میں تلقین و تعلیم کرتے ہیں یعنی مشائخ کی خلوت نشینی کی تعلیم کی بنیاد یہی حالات و واقعات ہیں اس لیے کہ جب یہ خلوت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو گئی تبھی وہ خلوت نشین ہو کر خلوص کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر وہ باتیں ظاہر فرما دے گا جو خلوت میں ان کو مانوس ہوں ان باتوں سے ان کے دلوں کو تسکین حاصل ہو گویا یہ فیضان الہی اس بات کا معاوضہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا یعنی جلوت کو ترک کیا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خلوت نشینی تو ہمیشہ اور دوامی جاری ہونے والا عمل ہے چلہ پورا کرنے سے تو حق سبحانو تعالی کی بشارتوں اور اس کی پوشیدہ عطیات کی محض ابتدا ہوتی ہے